حال میں اطحت کرنی ہی کرنی تھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اطحت نہ کرے تو ایک علیحدہ سے معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک علیحدہ سے قول و قرار اور اطحاط کا جو ہے اس کو ان سے معاہدہ کرنا کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ نے وہ حقیقت پوسٹیرٹی کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے اسوہ ہے جو چھوڑا ہے لقت کا لق الفی رقول اس وقت اللہ اس اعتبار سے یہ میرے اور آپ کے لیے اور اس وقت کے بھی تمام مسلمانوں کے لیے چاہے وہ حضرت مسیح کے مطمئن میں سے آئے چاہے کوئی یہودیوں میں سے ایمان لے آئے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ چاہے جو مستقین عرب میں سے ایمان لائے وہ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے ہو اور آج تک بھی بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ آیت جو ہے ایک اپنے طبیل عام کے اعتبار سے جو اصل ہے جو امفسس جو ہے ان کو فکس کر رہی ہے سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ یا یو الزین عام الطف اللہ و عامر رسول یو تم کفلین رحمت اب یہاں سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کفلین کے کیا مانی ہوں گے اس لیے کہ پچھلا جو تعبیر تھی اس کی روح سے تو اس کے کفلینڈ کے معنی معین ہو گئے اس حدیث سے کہ دوہرا حصہ کیوں ملے گا اس لیے کہ وہ اپنے ایک نبی پر بھی پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور بہرحال اس میں تعصم کی کسی پٹی کو اپنی آنکھوں پر انہوں نے بدنے نہیں دیا اور حضور پر بھی ایمان لے لیا تو گویا کہ دوہرے حضرت کے مستحق ہو گئے لیکن یہ کہ متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عام ہو مثلاً ہم تو پیدا ہی ہوئے امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ لوگ وہ تھے جو کسی بھی پہلے نبی کے ماننے والے نہیں تھے وہ حضور پر ایمان مان لے آئے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ان کے لیے کسلین کس کی اعتبار سے اس کے لیے سورہ صبح کی آیت ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے بھی کفلین کا نفظ دے رہی ہے دوہرا ادب سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے تمام والم ولاد کم بل نتی تو کردنا گلفا دیکھو مسلمانوں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے تم ہمارا تقرب حاصل کر سکتے ہو وہ تمہاری اموال اور اولاد نہیں ہے اللہ من آمن اب عام الصالحم کے جو ایمان لائے اور امن صالح کرے ایمان اور امن صالح کے بعد تم مال بھی ذریعہ تقرب بن جائے گا اللہ کی رابط خرچ کرو اولاد بھی ذریعہ تقرب بن جائے گا اسے اللہ کے دین کے لیے تیار کرو ان کو اس کے وہی جذبہ جو ہے ان کے اندر پیدا کرو ان کو تربیت دو تو لیکن یہ کہ اللہ من امن اوامل صالح اس کے بغیر اولاد سے نہیں تقرب حاصل ہوتا مجرد مال سے تقرب حاصل نہیں ہوتا فولا کا لہم جزاؤ جیسے بیمار میں ایسے لوگوں کے لیے جو عمل انہوں نے کیا ہوگا ان کا دوہرا حضر ہوگا دوہراجر کیوں ہوگا یہ اس اعتبار سے دوہرا حاضر ہے کہ ہر مسلمان جب دین پر عمل کرتا ہے تو خود اپنے لیے بھی اپنے اس اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے پچھلے والوں کے لیے بھی ایک اسوا چھوڑ رہا ہے آپ نے ہمت کی ہے آپ فرق کیجیے کبھی کوئی آپ میں سے ایسا ہو یا جیسے اور کوئی ہو سکتے ہیں رشوت لیتے تھے اللّے تللے تھے عیش ہو رہی تھی اب ایک رشوت چھوڑ دی انہوں نے اس کو سمجھا کہ حرام ہے اس لیے چھوڑی اب کسی اور کے لیے بھی مثال ہو جائے گی کہ اگر اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی بار موت نہیں آ جائے گی پاکہ نہیں آ جائے گا اگر میں اس حرام شئے کو ترک کر دوں یا فلاں شخص تھا وہ کسی بینک کے اندر ملازم تھا اتنے ہزار روپیہ تنخواہ لے رہا تھا پندرہ بیس ہزار کی تنخواہ آ رہی تھی اب اس نے وہاں سے چھوڑ دیا ہے, تین چار ہزار پانچ ہزار کی تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے اگر وہ ہمت کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے سکتا ہے تو ہر ساحل عظیمت انسان بعد والوں کے لیے یا خود اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کیونکہ ایک نمونہ بن جاتا ہے ان کی ہمت افزائی کا ذریعہ بن جاتا ہے ان کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن جاتا ہے لہذا ان کے لیے عجب جو ہے دورہ ہے اس کی مثال دوسری جو ہے قرآن مجید میں حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح متحرات کے لیے سورہ احزاب میں کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو گی تو تمہیں اجن بھی دوہرا ملے گا اگر تو غلط حرکت کرو گی تو سزا بھی دوہری ملے گی اس لیے کہ تمہاری خصوصی حیثیت ہے کہ تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے اب غسوا تمہیں بننا ہے خالص جو جسمانی پہلو ہے تمہاری زندگیوں کا ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہے ابا آہدن میں رجالے کو رجال خود بھی رجد ہے اور بہرحال جو بھی اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے ہیں رسول ہی بھیجے ہیں مرد ہی بھیجے ہیں تو حضور کی شخصیت کے اندر آپ کی زندگی میں خواتین کے لیے اپنی زندگی کا جو خاص ان کا سنفی پہلو ہے اس کے لیے اسما نہیں ہے تو وہ عثما اللہ نے فراہم کیا ہے ازواج متحرات کے ذریعے سے اس حوالے سے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو سزا دوہری اگر ریسی پر چلو گی تو تمہارا عجب بھی دور دہرا کس معنی میں کس لین کا مفہوم بھی معین ہو گیا اور اس کے بعد والا ٹکڑا تو بہت زیادہ نکھر کر آتا ہے دوسری تعمیر سے وہ یو تھم وجن القم نور دے گا جس کو لے کر چل سکو گے اب اس ممسونہ دہی کا ایک پہلو تو ذہن میں رکھیے کہ جو سورہ حدیث میں پہلے آ چکا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشب میں جب وہ چلنی لگے گی اہل ایمان اور منافقوں کو علیدہ کرنے کے لیے تو نور عطا ہوگا وہ نور سامنے بھی ہوگا گاہنے ہاتھ سے گاہنے طرف بھی ہوگا تو ایک تو یہ کہ اس سے مراد وہی ہو سکتا ہے کہ یہ نور تمہیں ملے گا نور ایمان اللہ کے نبی پر ایمان کا جو نور ہے خاص وہ ہے کہ جس کو لے کر تم چل سکو گے لیکن میرے نزدیک امکان کے باوجود یہ تعبیر یہاں پر جو ہے زیادہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی اصل مناسبت کیا ہے جس کی طرف میں حوالہ دے چکا ہوں آپ اس دین کی امتلابی جد و جہد میں مبتلا ہے کوشش کر رہے ہیں قدم قدم پر سوال آئے گا کوئی پگڈنڈی ادھر مڑ رہی ہے کوئی پگڈنڈی ادھر مڑ رہی ہے کہاں جاؤں وہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یقین ہے رسول پر اور ایمان گہرا ہے رسول پر اور یقین ہے کہ جا ای یہیں سے ملے گا جو کچھ ملے گا تو گویا کہ یہ نور تمہارے ساتھ ہوگا یہ تمہیں قدم قدم پر رہنمائی کرے گا کسی غلط موڑ پر مرنے سے بچا لے گا یا جان رکھوں نور انتم شور ہر وقت جو ہے عسو رسول کو سامنے رکھو ذاتی زندگیوں میں بھی ذاتی معاملات میں بھی اس رسول تحریکی معاملات میں اجتماعی جد و جہد میں انقلاب کی جد و جہد میں ہر جگہ پر سامنے رکھو تو اس رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں جہاں کہیں بالکل نئی سچویشن ہو معین طور پر کہ یہاں وہ حالات وہ نہیں ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے بیسیکلی چینج سرکمسٹانس کے اندر پھر اشتہار کرو اور اشتہاد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ بھی کتاب و سنت کی بنیادوں سے ہوتا ہے وہاں سے پھر استعمال جیسے کہ آپ پانی کی نالی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ راجبہ سے پانی لے کر آئیں گے نا تو وہاں سے نالی کھینچی ہے ورنہ یہ کہ آپ نے نالی کھود دی ہے راجباہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو پانی کہاں دیا جائے گا تو اصل تو پانی ملے گا قرآن و سنت سے وہاں سے اشتہاد کر کے نالی میں پانی لائیے لیکن وہ بھی وہاں پر ممکن ہوگا صرف اور وہیں پر جائز ہوگا جہاں پر کہ قطعیت کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نئی سچویشن ہے بالکل نئی صورتحال ہے جو وہاں اس وقت کے اس دور کے حالات سے بالکل مختلف ہو چکی ہے اور پھر تعین کیا جائے ایسا نہ ہو کہ ایک ضرورت کے تحت اشتہاد کریں اسے پھیلا دیں جتنی جگہ پر اشتہاد کی ضرورت ہے اس سے آگے بھی تجاوز نہ ہو اس یہ نہ ہو کہ اس کو جنرلائز کر کے اور پوری کی پوری جو, جو منہج انقلاب نبوی ہے اس پورے کا کی بھی ساتھ لپیٹ دی جائے بلکہ جس پرٹیکولر ایشو پر معلوم ہو جائے کہ یہاں در حقیقت ایک نئی سچویشن ہے جو ہمارے سامنے ہے صرف کچھ کی حد تک جو ہے وہ اشتہار کیا جائے پر یہ میرے نزدیک مقبول ہے اس مبارکہ کا اور اس حوالے سے پھر یہ پوری اس صورت کا جو ایک امود چلا رہا تھا اس کا امود جو تھا جو آخر کلائمیکس پر پہنچا ہے ولاق ارسل ولا رسبناس ونزلام کتابی شریف و منافا رسول اس کے ساتھ براہ راست پر آ جائیے اللہ کا تقوہ اختیار کرو تمہارے اندر انرجی جو ہے جو اثار اور قربانی کا مادہ ہے وہ تو اللہ کے تقوا سے پیدا اللہ کا خوف ہے اللہ کی محبت ہے تقوا کے اندر ایک پہلو محبت کا بھی تو ہے کسی محبوب ہستی کے کسی حکم سے سرتابی نہ کرنا کہ مبادہ وہ ناراض ہو جائے تو یہ اس کی اصل بنیاد محبت ہے تو اللہ کی محبت وہ ہے در حقیقت جو تمہاری ہے سورس اف انرجی ہے جو ڈائنامیزم تمہیں دینے والی سے وہ تو اللہ کا تقواہ ہے لیکن یہ جوش و خروش یہ جذبہ یہ جد و جہد یہ نیت جہاد و قتال امن ڈائیورٹ ہو کس راستے پر عام روب رسول اب اس کے لیے قریب نکار اس کے لیے منہج اس کے لیے منہاج وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوائے کاملہ میں اور آپ کی صد مطحرہ میں اگر یہ کرو گے یہ ہوتے کہ ان کی میں رحمت تم خود بھی دوسروں کے لیے عسوا بن جاؤ گے عسوئے محمدی کو ٹرانسمٹ کرنے کا ذریعہ بن جاؤ گے تم بھی گویا کے ایک لنک بن جاؤ گے عسو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں تک یا اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے. القم نور ان تَمْشُونَ شوہ تمہاری جو اجتماعی جد و جہد ہوگی اس کو قدم قدم پر رہنمائی دینے کے لیے وہ نور وہ نور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت تمہاری دستگیری کے لیے موجود ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور پھر اگر کوئی خطا ہوئی گئی تو اللہ تعالیٰ معاہدی فرما دے گا وہ اللہ غفور اللہ غفور اور رحیم اب آخری آیت آ گئی ہے اس آیت کے بارے میں بھی کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے مجھے اختیار کرنا پڑے گا اس آیت کی تعمیل میں بڑا تیل و کال ہے اور میرے نزدیک اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بالکل بغیر کسی بنیاد کے ہے بدقسمتی ہے کہ بعض جگہوں پر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ خام کی بحثوں میں بہت الجھ گئے اور وہ بحث یہ ہے کہ یہاں ترجمہ اگر ہم کریں اس آیت کا لے اللہ یا لما تاکہ نہ جانے اہل الکتاب اہل کتاب اللہ یا برون اعلی شعین انفقل کہ وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے کسی شے پر اللہ کے فضل میں سے مان الفضل اب اللہ اور یہ کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے می شاہ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ب اللہ حضل اللہ کو بڑے فضل والا ہے اب یہاں لے اللہ میں جو لا لگا ہوا ہے اس کے بارے میں اکثر مفصدیم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ زائد ہے اصل میں مراد کیا ہے لے کہ لما اہم کتاب۔ تاکہ معلوم ہو جائے یہ تمام اہل کتاب کو کہ ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے اللہ کے فضل پر یعنی جو یہود کا تصور تھا کہ نبوت و رسالت تو گویا کہ ہماری نیراش تھی کیونکہ بہرحال انہیں کچھ نہ کچھ سوچنے کا حق حاصل تھا کہ دو ہزار برس تک تو ہمارے پاس رہی اب یہ آخری نبوت و رسالت کہاں چلی گئی تو فرمایا کہ تاکہ ان پر یہ بات کھل جائے واضح ہو جائے کہ یہ کوئی تمہاری اجارہ داری نہیں تھی یہ جو نبوت اور کتاب کا معاملہ اب ہم نے بنی اسماعیل کے حوالے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سید المرسلین کی ایسی سے مبعوث ہو گئے تو یہ بات ان کے سامنے کھل جانی چاہیے کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے کوئی اجارے داری نہیں ہے نبوت اور کتاب پر اللہ کے فضل پر فضل تو بالکل بھی اللہ کے اختیار میں جس کو چاہتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا اللہ عالم تو یجعل رسالت وہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اپنی علم میں کامل۔ ایک تو یہ ہے مخہوب اس کا لیکن اس میں لام جو ہے لا جو ہے یہ زائد ماننا پڑتا اس لا زائدہ کے بارے میں میں مولانا اسلحی صاحب کا اور ہم خیال لوگوں سے ساتھ بالکل متفق ہوں قرآن مجید میں کہیں کوئی لفظ زائد نہیں آیا کتابت میں کوئی حرف زائد آگئے کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہوں گے الف لگا ہوا ہے اوپر دا دا مول دائرہ بنا رکھا ہے وہ کتابت کا مسئلہ کتابت ہیومن ہے خالص انسانی معاملہ تھا انسانوں نے لکھا ہے قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا ہے وہ تو حضرت جبرائیل سے حضور نے سنا ہے اور حضور سے صحابہ نے سنا ہے کتابت ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جو انسانوں سے ہوا ہے وہاں لکھنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسم الخط والا ہے جو آپ کا جو رسم عثمانی ہمارے پاس سب سے اوتھنٹک ہے اس میں بھی بعض حروف جو ہے اضافی ہو گئے ہیں وہ لکھنے والے نے اضافی طور پر ڈال دیے تو اس کے اوپر آپ کو اپنے مصحف کے اندر ملے گا چھوٹا سا دائرہ کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی لفظ جو کہ زائدہ ضرورت ہو وہ نہیں چنان ایک تو لا جو عام طور پر قسموں کے شروع میں آ جاتا ہے لا و بے حاضل بلد ڈا اکسم و بے بہت سے مفسرین تو ان کو بھی کہہ دیتے ہیں لا زائد ہے حالانکہ صحیح ترین کابیل ہے مولانا فرائی نے جو کی ہے اور مولانا اصلاحی نے وضاحت کی ہے کہ یہاں اصل میں مخاطب کے کسی خیال کی نفی سے بات شروع کی جا رہی ہے تم جو کچھ سوچ رہے ہو نہیں ہے لا پک سے وہ بھی حادث لا پہ وہ بھی عمر قیامت بالکل صحیح ہے اور یہ بہت ہی بلی اسلوب ہے ڈے آف ججمنٹ نہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں تمہارے خیالات تمہارے شکوق پادر ہوا ہیں بے بنیاد ہیں کوئی حقیقت نہیں مجھے اتنا یقین ہے قیامت کے دن پر کہ میں قتل اٹھا رہا ہوں تو جتنی بھی قسموں کے شروع میں یہ لا آ ہے وہ لا غائد نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں مخاطبین کے خیالات کی نفی ہے اس طرح بعض مقامات پر لا آیا ہے جو تاکیر کے لیے آیا مجرا تاکیر ماں منع آتا اللہ تص سورہ سوریہ آرا نمبر بارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا شیقان سے بلکہ اللہ نے فرمایا شیطان سے جبکہ اس نے سیدا کرنے سے انکار کیا تھا ما منا اکن لا کس چیز نے روکا تجھے کہ تُو سجدہ نہیں کر رہا حالانکہ روکنے میں نہ کرنا مفہوم داخل ہے ماں منا اکان تفدہ اسے بھی بات پوری ہو جائے گی لا یہاں پر تاکید مزید کے لیے بیکار نہیں ہے بےمانی نہیں ہے یہ اسا اسلوب ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر کہ ہم کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے دفی کو جو ہے اس کے اندر اضافہ کرتے اسی طرح یہ سورہ امبیا کے آج نمبر پچانوے ہے وہ حرام الرا قبیتیں نہ حلک نہ ہوں اب حرام ہے ان پر ان لوگوں کو بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ اب لوٹیں گے نہیں حرام کے بعد لا جو ہے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی اصل میں تاکیت مزید کے لیے بہرحال یہ بات تو میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہاں پر لا جو ہے ہرگز یہ اس کو ہم زائد نہیں کہہ سکتے بے بےمانی نہیں کہہ سکتے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چونکہ اکثر معاملات ایسے جب بھی کبھی ہوئے ہیں میں حیران ہوتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ایک کرم فرما ہے عالم دین ہندوستان کے اور مولانا افزاق حسین قاسم ان کی بڑی پیاری کتاب ہے کہ محاسن موجہ القرآن جس میں کہ انہوں نے عصمت بیان کی ہے شاہ بالقادی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی تفسیر لیکن واقعہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے کوئی اشکالات ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ان کی رائے سب سے زیادہ صائب ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ ختم یہاں پر یہ لا جو ہے زائد نہیں ہے لا اپنی جگہ پر ہے اور اصل مراد اس سے کیا ہے تاکہ نہ سمجھیں وہ لوگ جو اہل کتاب تھے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں اللہ کے فنل سے لا یقر یہاں پر اجارہ داری کی نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ محرومی کی نفی کے لیے ہے کہ یہ اب یہ نہ سمجھے کہ محروم اب بھی ان کے لیے راستہ کھلا ہے آئے ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ الذین علو عامر اللہ و یا نہیں الذین عام اتقوا اطق اللہ و عامرو میں رسول نہیں کسی کی مثال ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں آئی ہے آسار ربدوں کو میں رحمت تو بدنا دیکھو اب بھی تمہارا رب وہاں کتاب بہرال بنی اسرائیل سے ہے یہودیوں سے اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے آبادہ ہے اس کا جو آغوش سے رحمت ہے وہ ہے کھلا ہوا ہے آؤ آؤ, آؤ ایمان لاؤ اناض الحبیل التیج اقبام یہ قرآن ہدایت دے رہا ہے سیدھے راستے کی طرف تو وہی بات ہے جو یہاں پر کہنی بھی چاہیے کہ یہ نہ سمجھو کہ اب تم بس گاندہ درگاہ ہو گئے محروم ہو گئے تمہارے لیے کوئی خیر کا راستہ کھلا رہی نہیں گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے اس سورہ حمید کے درمیان میں وہ عکی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم مردہ زمین جو, زمین جو ہے اس کو زندہ کر دیا کرتے ہیں تو تمہارے دلوں میں بھی اگر مردگی ہے تو ہمیں دوبارہ تمہاری زندگی جو ہے عقا کر دیں گے تمہارے دلوں کی سر کو بھی ہے بہادا ما تہا تو جیسے تشریف و ترغیب کا پہلو وہاں آیا ہے در حقیقت وہی تصویر و تنظیم پہلے کتاب کے لیے عام اس سے کہ وہ یہود ہو یا نہ اس آیت میں ہے لے اللہ یا نماحل کتاب اللہ یکر آلاشائی منفق ملتا تاکہ نہ سمجھے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں کہ اب وہ بالکل ہی کوئی قدرت نہیں رکھتے کوئی ان کو اب کوئی ان کے دسترس ہی سے باہر ہو چکا ہے اللہ کا فضل اب یہ فضل خدا کے دروازے ان پر مستقلاً اور کلتن بند ہو گئے ہیں ووادہ یہ خیال انہیں آئے نہیں اللہ کا فضل ہے اللہ ابھی اس کا فضل جو ہے اس کا در ہے دروازہ کھلا ہوا ہے اس کی رحمت کی آغوش واہ ہے آؤ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہم کنار ہو جاؤ اور اس کا راستہ یہی ہے قرآن پر ایمان لاؤ اور محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں حیران ہوا میں نے آج کیونکہ اس کی تحقیق کی کہ لا یکدرون کا لفظ قرآن مجید میں صرف تین جگہ آیا ایک تو یہ آیا ہے اللہ یکدرون اعلی شعین فنگ ملا باقی دونوں جگہ پر یہ آیا ہے آخرت میں جو مسلمان ریاکار ہوں گے ان کی نیتوں کے تذکرے میں آیا ہے ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کے آگ نمبر دو سو چونسٹھ جہاں وہ انفاق کا موضوع ہے جو اپنی پوری تکمیلی شان پر آیا ہے لا یکدرون علی شعین مما کا جو بھی کمائی انہوں نے کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ پر لے نہیں آئے گا اب یہاں اجارہ داری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اجارہ داری اور ٹھیکیداری کا مفہوم جو یہاں پہ جن لوگوں نے شامل کر دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نظائر قرآن سے سرے سے استفادہ نہیں کرتے اور ویسے اسی حوالے سے مجھے حیرت ہے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ بہرحال ایسے معاملات کے اندر اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ رہنمائی ملتی ہے اور صحیح رہنمائی ملتی ہے تو وہاں بھی یہ لا یقدرون علی شی نما کا اور حیرانی میری اور ہو گئی کہ میرا وہ اصول پھر یہاں پختہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور ہوں گے اور اکثر و دیکھ جو ترتیب ہے اکسی ہو جاتی ہے لا یکرون عالیہ شی نما کا یہ سور ہے بکرا کہ نمبر چونسٹھ دو لا جرون مما کا سبو آلاش ہے یہ سورا ابراہیم کی ہاتھ نمبر 18۔ ایک ہی مضمون ایک ہی آیت اور الفاظ کا صرف یہ ہے کہ اس کی ترتیب بدل گئی لا یکرون آلاشائی مما کا کہ اب وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے ان کی دسترس سے باہر ہے جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ تو خراب ہے وہ سمجھتے تھے کہ نیکیاں ہیں نہیں اسی طریقے سے لا یکرون مما کا سبو آلاش ہے اس لیے کہ ہم تو قدیم نا علا مالو منا فجانا ہوا منصورہ یا یہ کہ اس کے اوپر ہم ایک جیسے کہ کل آماد رشتہ کی یومن آصف کے جیسا کہ راک کا ایک ڈھیر تھا ایک جھکڑ آیا اور رات بکھر گئی ایسے ہی ان کی نیکیوں کے جو اعمال ہوں گے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ نیکیاں ہم نے بہت کی ہیں وہ ایسے ہو جائیں گی یوم عاصف کی طرح راک کی طرح اڑ جائیں گی لا لاون دونوں جگہ پر انہی الفاظ میں تھوڑے سے صرف لفظی تاخیر کے ساتھ تقدیم کے ساتھ اور آیا مقوم یہ کہ دسترس سے باہر ہو جائے پیش ہے کسی کے قدرت میں نہ رہے کسی کے لیے قابل حصول نہ رہے وہ مفہوم ہے جو یہاں آ رہا ہے بارک اللہ لی و فی القرآن العظیم و دفعنی و ویات الم بل آیات الحکیم